الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون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 وما يط الله ورسولله فقد فاز فوزَنا عظمة اما بعد فإن خير العديث كتاب الله وخير لهدي هد محمد صل الله عليه وسلم وشر المور محدثاتها وكل محدةة بدعة وكل ببد ظلالة وكل ضلالة في النار فعذ الله السميل عليه من الشيد وأ بسم الله الرحمن الرحييم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال إذن قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ازمن ستم انفسکم ازمن القم الجن از دقا حد تم و اوف ادا وحدم و عدو ادا تمن تم ودو فروج کم وزو ابشار کم و کف و ادیق الجام ہر قسم کے حمد و ثنا بلائی اور بزرگی اللہ رب کے لیے ہے جو اکیلا اور تنہا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے سب کا رب ہے اور ہم سب کا معبود حقیقی ہے جو سچا ہے اور اپنے پیغام کو پہنچانے کے لیے سچے افراد کا سچے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے جس کا دین سچا ہے اور دین کے اندر جو احکامات ہیں وہ سچے ہیں اس رب العالمین کے لیے ہر قسم کی حمد و ثناء بڑائی و بزرگی لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کی حمد و ثناء کے بعد اس کے آخری نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے سردار ہیں سب کے امام ہیں ان پر اگن تدرود و سلام نازل ہوں اللہ مسلّل محمد علیہ محمد كما وصلّی تعالیٰ ابراہیم اعلٰ علیہ ابراہیم عن کا مجید وبارک علام محمد آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم علیہ ابراہیم عن کا مجید وہ سچ بولیں ہم سچ کا ساتھ دیں اور جو سچ والے ہیں ان کا ساتھ دیں جھوٹ نہ بولیں کسی کو دھوکا نہ دیں اللہ تعالیٰ سچا ہے اس کا دین سچا ہے لہذا ایک مسلمان کو بھی سچا ہونا چاہیے سچائی یہ مکاری میں اخلاق میں سے ایک عظیم خصلت ہے ہر دھرم میں ہر مذہب کے اندر سچ بولنے کی تعلیم ہے کوئی بھی دھرم ہو کوئی دھرم کسی کو جھوٹ بولنے کی تعلیم نہیں دیتا ہے دین اسلام بھی ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے سچائی کے ساتھ اور سچائی والوں کا ساتھ دینے کی تلقین اور تعلیم دیتا ہے سچ بولنا بہت عظیم حصلت ہے اللہ نے جتنے بھی امبیا دنیا کے اندر بھیجے سب کی جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں میں سے ایک عظیم خوبی یہ بھی پائی جاتی تھی کہ سب کے سب سچے اور باندار ہوا کرتے تھے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر کے دنیا کے اندر مبوس کیا مکہ کے لوگ قریش آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے صادق اور امین آپ کا لقب تھا اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ہم سچ بولیں اور سچ والوں کے ساتھ رہیں کیونکہ اسی کے اندر انسان کے لئے نجات ہے اسی کے اندر انسان کے لیے بھلائی ہے جھوٹ میں انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے اگرچہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹ بڑھ کر کے بچ جاؤں گا لیکن حقیقت یہ کہ انسان جھوٹ بڑھ کر کے بچتا نہیں ہے ہو سکتا ہے جھوٹوں کے ہاں بچ جائے لیکن اللہ رب العامین کے یہاں ایسا انسان نہیں بچ سکتا اس لیے سچائی کے اندر انسان کے لیے نجات ہوتی ہے جب انسان ایک بار جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے انسان کو ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے سچ انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے ہمارا دین سچا ہے ایک مسلمان کا دل اور اس کا عمل بھی سچا ہونا چاہیے ہماری یہی ہمارے دین اسلام کی یہی تعلیم ہے اللہ اربامن کے رشاد ہے یازین عام اتق اللہ وکن صادقین اے ای ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے والوں سچ والوں کے ساتھ رہو جو سچ بولتے جو صادق ہیں سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو ان کے ساتھ رہنے سے آپ سچائی پر قائم رہو گے جھوٹوں کے ساتھ رہو گے بدقماشوں کے ساتھ رہو گے اور اس طریقے سے جو دھوکہ دینے والے ان کے ساتھ رہو گے تو یہی خصرتیں تمہارے اندر بھی پیدا ہوں گی اس لئے ہمیشہ انسان ایسے لوگوں کو اپنا ساتھی بنائے جو اچھے اور سچے لوگ ہوں کنو ماسادقین سچے والوں سچ والوں کے ساتھ رہو ان کے ساتھ رہنے میں انسان سچ پر قائم رہے گا اور دین اسلام کی تعلیم ہے یہ وہ حدیث بخاری مسلم کی بڑی مشہور ہے جس میں ہر عقل کے بادشاہ نے ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جب ہمارے نبی نے ہر عقل کو خط لکھا تھا اسلام کی دعوت دی اسے تو اس وقت ابو سفیان ایک چند لوگوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے ہرکل نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد پوچھا کہ تمہارے عرب کی جو نبی ہیں عرب کے اندر جو پیدا ہوئے ہیں ان کی طرف سے ہمارے پاس یہ خط آیا ہے میں اس نبی کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہوں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں اس بادشاہ نے بہت ساری باتیں پوچھی انہوں نے سچائی کے ساتھ ساری باتیں بتا دی وہ تو غیر مسلم تھے کافر تھے لیکن سچائی کے ساتھ انہوں نے ساری باتیں بتا دی جب اس نے پوچھا وہ کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں کس چیز کی تعلیم دیتے ہیں تو حیرت تو ابو سفیام جو مسلمان نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ عبد اللہ تو شرک و بحیشیہ صرف ایک اللہ کے بات کرو اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو یہ دین کا لباب لبے لباب ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا جس کی طرف بار بار آپ لوگوں کو ہم دعوت دیتے ہیں کیونکہ جب تک یہ ہمارے اندر یہ خصلت نہیں ہوگی جب تک توحید خالص اور شرک سے دوری ہمارے پاس نہیں ہوگی آدمی کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوگی کتنی بھی نماز پڑھتا ہو کتنا بھی روزہ رکھتا ہو تک دیتا حج کرتا ہو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اس کے عقیدے کے اندر توحید نہیں پائی جاتی ہے اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو کامیابی نہیں مل سکتی یہ توحید سب سے عظیم عبادت ہے حرمبیا کی دعوت کا مرکز اور محور رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ ہمیں اسی بات کی تعلیم بولا تو شرکو بھی شیا اللہ تعالیٰ کی بات کرو تم اکیلے اسی کی کیونکہ وہی سب کا خالق و مالک ہے وہی ہماری ساری باتوں کا مستحق ہے روزہ نماز حد زکت قربانی طباب رکو سجدہ نظر نیا ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے اگر انسان غیر اللہ کے لیے کرتا ہے کسی نبی کے لیے کسی رسول کے لیے کسی فرشتے کے لیے یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالی کے ساتھ شرک کہلاتی تھی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کی تعلیم دیتے ہیں حکم دیتے ہیں کہ صرف اللہ کے بات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو وہ تو رکوما یقین اور تمہارے آبا اجداد جو کہتے ان کو چھوڑ دو کیونکہ آبا اجداد دلیل نہیں ہے. آج ہم کوئی بات آپ کو بتاتے ہیں. آپ کہتے بھئی ہمارے آبا اجداد ایسے ہیں آبا و اجداد دلیل نہیں ہوتے ماں باپ دلیل نہیں ہوتے دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول ہوتی ہے یہ دلیل ہوتی ہے ماں باپ دلیل نہیں ہوتے ماں باپ اگر گمراہی پر ہیں تو کیا ہمارے دلیل ہوں گے اگر ماں باپ حق پر ہیں حق پر قائم ہیں تو ان کی بات مانی جائے گی لیکن کبھی ماں باپ دلیل نہیں ہوتے دلیل کیا ہوتی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول ہوتی ہے یہ دلیل اصل ہے میرے بھائیوں کوئی آدمی کسی کو اسلام کی دعوت دیتا ہے وہ کہتا ہے ہمارے ابا افداد آب آب ایسے ہیں تو کیا اپنے ابا اسداد آب کی نقالی کرتے ہو اسی دین پر قائم رہے گا ہرگیز نہیں ان کا دین باطل ہے لہٰذا اس پر قائم نہیں رہ سکتے یہ اس طریقے سے ان کے عمل میں خلل ہے عقیدے کے اندر گمراہی ہے کوئی قبر پر جاتا ہے مزار پہ جاتا ہے شیر کرتا ہے آپ اس کو دعوت دو بھائی شیر حرام ہے کہ بھائی ہمارے باپ دادا اسی کرتے چلے آ رہے ہیں باپ دلیل ہیں کہ باپ دادا کتاب اللہ رسول ہیں کیا باپ دادا آسمان سے ہوئے نہیں ہمارے لئے دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول ہے ہمان بھی فوت ہے تمہارے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں ایک اللہ تعالیٰ کتاب دوسری میری سنت جو ان کو تھامے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوئی. یہ ہمارے لئے دلیل ہے کتاب اللہ اور سنت رسول باپ دادا کبھی دلیل نہیں ہوتے اگر باپ دادا کا عمل کتاب اللہ سنت رسول کے مطابق الحمدللہ اگر نہیں ہے تو ان کا ان, ان کا قول یا ان کی بات نہیں مانی جائے گی ان کی بات نہیں مانی جائے گی وہ ہمارے دلیل نہیں ہوتے چاہے کتنا ہی بڑا عالم دین کیوں نہ ہو کتنا بڑا مفتی کونا نہ ہو اگر اس کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہے تو اس کی بات نہیں لی جائے گی کوئی بات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے ہمارے ہاں لوگ کہ ہمارے ہاں مفتی نہیں ہے کہ ہمارے ہاں عالم نہیں ہے بھئی آپ کے ہاں کہ مفتی تو قبر پر جاتا ہے سجدہ کرتا قبر پر جا کر کے کیا وہ ہمارے لیے دلیل ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتا دلیل کتاب اللہ اور سنت رسول ہوتی یہ دلیل ہے یہ دلیل نہیں ہوتے مفتی اور عالم اور کوئی مفتی اور عالم کب دلیل ہوں گے جب ان کی بات کتاب اللہ سنت رسول کے موافق ہوگی تب ان کی بات لی جائے گی اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ان کی بات نہیں لی جائے گی چاہے عالم ہو چاہے مفتی ہو چاہے کتنا بڑا کورس کر کے رکھا ہوا انہوں نے وہ دلیل نہیں ہوتے دلیل وہ ہوتے ہیں جو جن کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کی موافق ہوتی ہے وہ دلیل ہوتے ہیں دلیل مانگے ان سے قرآن کی آیت مانگیے ان سے حدیث مانگیے تو انہوں نے کیا فرمایا ابو سفیان نے وہ اس بات کی بھی تعلیم دیتے کہ تمہارے آبا اجداد جو کرتے ہیں اس کو چھوڑ دو وہ تمہاری دلیل نہیں ہیں ان کے پاس پیغام اللہ کی طرف سے نہیں آیا پیغام نبی کے پاس آیا نبی لوگوں کو پیغام دے رہا ہے لہذا ان کی باتوں ان کو چھوڑ دو ان کی باتوں پر عمل کرو وہ یا امور ناب وہ ہمیں نماز کا کا حکم دیتے ہیں. نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. اور کس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں صدقی ولافافی و سلا اور سچ بولنے کی سچائی کی تعلیم دیتے ہیں اور پاک دامنی کی اور سلا رحمی کی تعلیم دیتے ہیں اللہ کے سل قدیشما مکاریم الاخلاق میری بےشت ہوئی ہے کہ میں مکاری میں اخلاق کی تکمیل کروں مکاریم اخلاق اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ انسان سچ بولے سب کے ساتھ اپنے ساتھ دوسروں کے ساتھ سب کے ساتھ انسان سچ بولے یہ نبی کی تعلیم ہے سچ بولنا نبی کی تعلیم ہے سچ والوں کا ساتھ دینا سچائی پر قائم رہنا سچ بولنا جھوٹنا بولنا کیونکہ جھوٹ بولنا یہ منافقین کی خسرت ہے ہمارے بھی باتیں آئے المنافق سلاس منافق کی تین نشانیاں ہیں جب وہ بات کرتا جھوٹ بولتا ہے وعدہ خلافی جب وعدہ کرتا وعدہ خلافی کرتا ہے اور جب اس کے پاس امان رکھی جاتی ہے امانت کے اندر خیانت کرتا ہے ایسی دیگر حدیث کے اندر بیان کیا گیا جب وہ کرتا ہے تو گالی گلوچ پر آ جاتا ہے گالی گلوچ پر آ جاتا ہے گالی بکنے لگتا ہے اگر انسان گالی بکنا شروع کر دے یہ گالی بکنا مسلمان کی پہچان نہیں منافق کی پہچان ہوتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے جو حق پر نہیں ہوتا وہی گالی گلوچ بکتا بکتا ہے وہ گالی گلوز سے غصے سے اپنی بات کے اندر وزن پیدا کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو سچ ثابت کرنا چاہتا ہے جو سچا ہوتا ہے انسان نرم نرمی کے ساتھ ساری باتیں بتاتا ہے اس لیے ہمارے اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ انسان سچ بولے اور سچ والوں کے ساتھ رہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی دلیل بھی ہے یہ کہ انسان اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کو سچ بولنا چاہیے اگر وہ سچ نہیں بولتا اس کا مطلب کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے کہ محبت کے اندر خلل اور کمی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام تشریف فرما تھے تو آپ نے فرمایا وہ از احب تم ایوحبك اللہ بکم اللہ رسول اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول تم سے محبت کرے سدو ما تمن تو جو امانت تمہارے پاس رکھی جائے اس امانت کو پوری کرو اس دکھو ایزا حدس تم اور جب تم بات کرو سچ بولو وہ احسن جیوار منجاور کم اور جو تمہارے پڑوسی ہیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ ان کے ساتھ احسان کرو ہمانبی نے فرمایا تین باتوں کی تعلیم دی اگر تمہیں اللہ اس کے رسول سے محبت ہے یا محبت کرنا چاہتے ہو تو امانت داری ہونی چاہیے امانت ادا کر دیا کرو امانت میں خیانت مت کرو اور جب بات کرو سچ بولو اور جو تمہارے پڑوسی ان کا حق ادا کرو ان کے ساتھ احسان سے پیش یہ کس کی روایت ہے سیب جامع کی روایت اسی طریقے سے میرے سچائی کے اندر نجات ہے جو سچ بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتا ہے اور جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے اندر انسان کے لیے ہلاکت و بربادی ہوتی ہے انسان کو سمجھ آتا ہے کبھی کبھی کسی جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو بچا لیں گے لیکن بچتا نہیں انسان کبھی نہ کبھی انسان ضرور پکڑا جاتا ہے کیونکہ انسان جو جھوٹ بولتا ہے اس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے اور ہر موقع پر انسان جھوٹ بولتا ہے لہٰذا جھوٹ کے اندر ہلاکت اور بربادی ہوتی ہے انسان کو سچ بولنا چاہیے اگرچہ انسان کی نظر آتا ہو کہ اس کے اندر ہمارے لیے بربادی ہے یا ہمارے لیے نقصان ہے لیکن اسی کے اندر اللہ العالمین آپ کے لیے نجات رکھے گا سچ بولنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں ہمیشہ ان کے لیے نجات ہوتی ہے سی بخاری کا واقعہ ہے گز تبو کے موقع پر بہت سارے لوگ جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے جو منافقین تھے جن کے ایمان کے اندر کمی تھی انہوں نے آ کر کے جھوٹے بہانے بہانے بتا دیے جھوٹے بہانے بہانے کر دیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کو تو کوئی معلوم نہیں تھا کہ لوگ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں انہوں نے جیسا کہا ہمارے نبی نے مان لیا لیکن تین صحابہ ایسے تھے جنہوں نے سچی بات بتا دی کہا کہ اللہ قصور صلیم ہمارے پاس کوئی کوئی کمی نہیں تھی ہمارے پاس کوئی ازر نہیں تھا لیکن ہم سستی میں جنگ کے اندر نہیں ہوئے اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اللہ نے ان کو نجات دے دیا اور اس طریقے سے جو غلطی ہو گئی ان سے اس غلطی کو اللہ رب نے معاف کر دیا لیکن جنہوں نے جھوٹ بولا ان کے لیے آخرت کے اندر سزا مقرر ہے جو جنگ میں جانے سے رہ گئے تھے جھوٹ بول کر کے ہمارے بھی کو دھوکا دیا مومنوں کو دھوکا دیا لیکن جو سچ بولے اللہ رب کو نجات دے دیا یہ کا بن مالک رضی اللہ عنہ ہو ہلال بن امیا مورارا بن ربیع یہ تین صاحبہ ہیں جو رہ گئے تھے سستی میں آج جائیں گے کل جائیں گے ہمارے پاس سواری ہے اور سواری میری تگڑی ہے ہم پیچھے نکلیں گے بعد میں تو بھی جلدی جا کر ان کو پکل لیں گے ایسے کرتے کرتے آج کل کرتے کرتے کرتے وہ نہیں جا سکے اور پیشے رہ گئے جنگ کے اندر شریک نہیں ہوئے کوئی اضر نہیں تھا وہ چاہے تو بھی جھوٹ بول سکتے تھے لیکن جھوٹ نہیں بولے انہوں نے سچ سچ بتا دیا اللہ رب العالمی نے ان کی سچائی قبول کر لی ان کا توبہ قبول کر لیا اور اللہ رب نے ان کی غلطی کو معاف دیا تو جو سچ بولتا ہے کامیاب ہوتا ہے اسی کے اندر نجات ہوتی ہے عبد القادر جی رانی اللہ علیہ بہت مشہور ہیں اور ان کو تو ہر کوئی جانتا ہے نبی سے زیادہ لوگ عبد القادری جیلانی کو ہمارے ملکوں میں جانتے ہیں تو کیونکہ ان کے نام پر لوگ برسی مناتے ہیں وہ عبد القادری جیلانی جو حق پر قائم تھے بداد خرافات سے دور تھے شرک سے دور تھے لوگوں نے انہیں کو پیرانے پیر بنا رکھا ہے گو کا دامن نہیں چھوڑیں گے جب گوس کہا جاتا تو عبد القادری جیلانی ہی لوگ مراد لیے جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے ان کا دامن پکڑنے کی بات کہتے ہیں عبدالخادی جنائے نحمت اللہ لے کتاب اغنیتو تالبین انہوں نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ ہمیشہ توحید کی سنت کی تعلیم دی ہے شرک اور بدات اور خراسات سے دور رہنے کی تلقیم کی ہے پوری کتاب ان کی بھری پڑی ہوئی ہے لیکن مسئلہ یہ کتاب ہے عربی زبان میں ہمارے ہاں لوگ عربی زبان نہیں سمجھتے تو جب لوگوں نے ترجمہ کیا ہمارے یہاں غلط قسم کے اور مزار پرستوں اور قبر پرستوں نے اور اہل بدات اور خرافات نے تو ترجمے کے اندر ڈنڈی مار دی ترجمہ غلط کر دیا عربی تو معلوم نہیں ہے آپ کو آپ کیا کریں گے آپ تو ان پر اعتماد کرتے ہمارے مفتی صاحب ہیں جو کہیں گے سچی کہیں گے لگتا ہے ان کے پر وہی آتی ہے ان کی زبان جو کچھ نکلتا ہے سب سچ نکلتا ہے وہی آتی ہے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ان کے پاس جو کہیں گے سچ کہیں گے اور کچھ سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے تو انہوں نے کیا ترجمہ غلط کر دیا اور ترجمے کے اندر ہیرا کر دیا جو ان کی تعلیم تھی اس تعلیم کو اکثر مسترد کر دیا سب جھوٹا ترجمہ کر دیا انہوں نے حالانکہ وہ امام تھے اہل سنت الجماعت کے توحید کے سنت کے امام تھے وہ عبد القادی ایرانی رحمت اللہ علیہ ان کی پوری زندگی اسی پر گزری ہے عبد القادی ایرانی رحمت اللہ علیہ کی توحید اور سنت کی تعلیم دیتے تھے لیکن لوگوں ان کی تعلیم کو بھلا دیا اور ان کے پیغام کو بھلا دیا اور لوگ انہی کے نام پر شرک اور بدات اور خخرافات کرتے ہیں انہیں سے مانگتے انہیں کا واسطہ لیتے ہیں اللہ کا دامن نہیں پکڑتے گو کا دامن پکڑتے ہیں آپ دیکھے جل سے جلوس میں انہیں کا اعلان گوس کا دامن نہیں چھوڑیں گے گوس کا دامن نہیں چھوڑیں گے ارے تم نے ان کا دامن پکڑا ہی نہیں تو ان کا دامن کہا تم چھوڑو گے دامن تم نے ان کا نہیں پکڑا ان کا دامن توحید کا تھا سنت کا دامن تھا ان کا انہوں نے ہمیشہ توحید سنت لوگوں کو دعوت دی ہے تم نے ان کا دامن پکڑا ہی نہیں تو ان کی یہ تعلیم تھی انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا سچائی کا واقعہ واقع بہت ہوں گے اکثر لوگ جانتے گے ان کی ماں نے ان کو پانچ ہزار دینار دیے یا اشرفی دیئے اور اس کے بعد ان کی ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے راستے میں ڈاکو نے حملہ کر دیا قافلے پر ایک ڈاکو آتا ان سے پوچھتا ہے تمہارے پاس کچھ انہوں نے کہا کہ ہاں میرے پاس پانچ ہزار اشرفی ہے اے! وہ سمجھا کہ جھوٹ بولتا ہے اگر کسی کے پاس پیسہ رہے گا چھپائے گا بتائے گا کیوں اس کو تو انہوں نے کہا کہ پاس ہے کے بعد دونوں بات کر تھے جو ڈاکو کا سردار اس نے سن لیا بات ہے کہا میرے پاس پانچ ہزار دینار ہیں ہمارے پاس میری امی نے مجھے دیے تھے کہا تو انہوں نے کہا کہ میری ماں نے مجھ سے عہد لیا تھا کہ بیٹا کبھی بھی زندگی میں جھوٹ نہ بولنا ہمیشہ سچ بولنا سچ بولنے کے اندر نجات ہوتی ہے وہ جو ڈاکوں کا سردار تھا وہ رونے لگا کہا تم اپنی ماں کے عہد کا اتنا پاس و لحاظ رکھتے ہو اپنی ماں کو تم نے وعدہ کیا اس وعدہ کے خلاف ہی نہیں کرتے ہم نے تو اللہ رب سے جو عہد کیا تھا اس کو ہم نے توڑ دیا اس نے توبہ کر لیا اور اس طریقے سے ڈاکو اور لٹے رہزنی سے اس نے کر لیا ایک سچائی پورے قافلے کے یا ڈاک کے سردار یا ڈاک کی نجات کا اور صحیح راستے پر آنے کا ذریعہ اور سبب بن گیا ایک سچائی میرے بھائی ہو سچ بولا انہوں نے ان کا مال بھی بچ گیا پورے قافلے کا مال بچ گیا اور جو ڈاکو لوگ تھے وہ توبہ کر لیے اور صحیح راستے پر آ گئے اور ڈاکو اور رہزنی کرنے سے بعض آ گئے ایک سچائی کی وجہ سے میرے بھائیو. سچائی بڑی طاقت والی چیز ہوتی ہے بہت عظیم طاقت ہے سچائی کے اندر سچ کے اندر نجات ہوتی ہے اس لیے جو سچ بولتا اللہ تعالی اس کو نجات دے دیتا ہے اللہ تعالی اس کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ساتھ ہوتا اللہ تعالی اس کی بات کرتا ہے تو سچائی کے اندر میرے بھائیوں نجات ہوتی ہے لہذا انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور اس طریقے سے یہ سچ بولنا اگر انسان تجارت کرتا ہے معاملہ کرتا ہے خرید و فروخت کرتا ہے اور سچ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے بال کے اندر برکت بھی دیتا ہے تجارت کے اندر برکت ہوتی ہے انسان جھوٹ بول کر کے تجارت کرتا ہے وقتی طور پر اس کو نفا دکھتا ہے لیکن میرے اس میں نفع نہیں ہوتا فائدہ نہیں ہوتا وہ ساری کمائی ہوئی دولت ایک دن ختم ہو جاتی ہے کبھی انسان پھنس جاتا ہے اور اس کے بعد ساری دولت اس کی ختم ہو گئی جو کچھ کمایا تھا سب برباد ہو گیا کیونکہ اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہوتی ہے گھر سا خسارہ ہو جاتا, پورا گھاٹے کا سودا ہوتا ہے لیکن جو سچ بولتا ہے ایب نہیں چھپاتا چیزوں اور سامان کا اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر تجارت کی در برکت دیتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ کے سرف ہیں البئی بالخیار خرید و فروخت کرنے والوں کو اختیار ہوتا ہے مال میں فرقہ جب تک وہ دونوں جدا نہ ہو جائیں یعنی yani اگر آپ لوگ آدمی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں اس وقت تک اس مسلمہ عملے کو انسان پھنس کرنے کا اختیار رکھتا ہے ہاں اگر دونوں جدا ہو گئے تو انسان اس بھئی کو اور اس چیز کو توڑ سکتا ہے لیکن جب تک دونوں موجود ہیں بات چل رہی ہے ایک ہی مجلس کے اندر ہیں الگ نہیں ہوئی ہیں اس وقت تک وہ دونوں کوئی بھی ان میں سے اس چیز کو توڑنے کا حق رکھتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ بھائی کیا تھا لیکن میں اس کو توڑ رہا ہوں میں نہیں لوں گا آپ سے یا میں آپ کو یہ مال نہیں دوں گا جب تک دونوں ایک مجلس کے اندر ہیں اور جب مجلس ختم ہو گئی تو پھر دونوں کو کسی کو بھی اس بھائی کو اس خرید و فروخت کو توڑنے کا حق نہیں ہوتا تو مانوی فرماتے جب تک دونوں جدا نہ ہو جائیں جب تک دونوں الگ نہ ہو جائیں اس وقت تک دونوں کا اختیار ہوتا ہے پھر ہمارے بھی کیا فرماتے ہیں فی انسد اگر وہ دونوں سچ بولتے ہیں اور بیان کر دیتے ہیں بتا دیتے کہ ہمارے مال میں یہ کمی ہے سامان میں یہ کمی ہے پوری بات بتاتے تھے ایب چھپاتے نہیں بوری کلا ان دونوں کی بہ کے اندر برکت دی جاتی ہے برکت ہوتی ہے بہ کے اندر خرید و فروخت کے اندر بیچنے والے کو بھی کہ مال میں برکت جو خریدتا اللہ تعالیٰ اس کے مال کے اندر بھی جو ہے برکت دیتا ہے دونوں کے اندر برکت ہوتی ہے وہی ان قتما وہ قدرا اور اگر ان دونوں نے چھپا لیا اور جھوٹ بولے محکت برکت و بہما ان دونوں کی بے کی برکت کو ختم کر دیا سچائی بولنے میں برکت ہوتی ہے بخاری مسلم کی حدیث صحیح ہے یہ. لہٰذا ہمیشہ جب انسان کوئی معاملہ کرے خرید و فروخت کا جو عیب ہو اس کو بتا دے کہ ہماری گاڑی کے اندر یہ عیب ہے ہمارے جانور کے اندر یہ ایب ہے ابھی قربانی کا مہینہ آئے گا ہمارے یہاں کے لوگ دانت توڑ, تو, توڑ کر کے لے جاتے جانوروں کو بیچنے کے لیے ابھی جانور ایک سال کا نہیں ہوا ابھی اس کے دانت نہیں گرے کیونکہ قربانی کا جانور مہنگا ہوتا ہے توڑ دیتے ہیں پتھر سے یا کسی چیز سے تاکہ ہمارا جانور مہنگا بک جائے کتنا دھوکا دیتے ہیں لوگ دیکھیے کس قدر ظلم اور ذاتی کس قدر جھوٹ کس قدر فراڑ ہے یہ قربانی عبادت ہے اللہ کی اس کے لیے لوگ, لوگ فرار کرتے ہیں اس کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے یہاں صورتحال आप सामान बेच रहे हैं मालूम है है उसके उसके अंदर आप को छुपा लेंगे मेरे भाईयो मामला तो यहां तक हो चुका है शादी ब्याह के अंदर लड़का देखने जाता है लड़की को दूसरी लड़की दिखा दी जाती है और उसके बाद दूसरी लड़की को रात में भेज दिया जाता है दुल्हन अना करके ये सूरतहाल ये मुसलमान करता इतना धोखा देता है शादी देखने के लिए जाता है अपनी लड़की को बीवी जो बनने वाली दुल्हन को خوبصورت لڑکی دکھا دی جاتی ہے اس کی بہنوں میں سے یا کہیں علاقے کی لڑکی لا کے دکھا دی جاتی ہے اسے یہ تمہاری ہے شادی سے ہونے والی لڑکی خوبصورت دیکھ کر کے ہاں کر دیتا ہے اور جب شادی ہوتی ہے تو کسی اور کے ساتھ شادی کر دی جاتی ہے جب وہ رات میں جاتا دیکھتا کہ بھائی جس کو میں نے دیکھا تھا تو ہماری بیوی نہیں ہے یہ, یہ تو کسی اور کے ساتھ میں آنے کا کر دیا گیا اتنا جھوٹ اتنا فراڈ ہوتا ہے دین کے نام پر اور جو اسلام کے نام پر مدیو اتنا فراڈ کرو گے تو اس کا انجام بھی ملے گا آج دیکھیے جو صورتحال ہے ہماری اسی وجہ سے اتنا فراڈ مسلمانوں کے اندر دین کے نام پر قربانی کے نام پر اسلام کے نام پر میرے بھائی توحید کے نام پر دیکھیے ہمارے یہاں کتنا فراڈ کتنا دھوکا توحید کے نام پر لوگ شرک لوگوں کو بیچتے ہیں اور شرک کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں یہ سب فراڈ اور دھوکا دھوکا اور جھوٹ کے بنا پر ظاہر بات اس کی سزا دنیا کے اندر ملے گی لہٰذا اس کی سزا مل بھی رہی ہے تو امانوی فرماتے جب تک انسان سچ بولتا ہے ایب نہیں چھپاتا ہے تو اللہ اور برامن اس کے اندر برکت رکھتا ہے یہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے جو انسان سچ بولتا ہے دنیا میں جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بھی ہے اور سب سے بڑی سچائی میرے بھائی توحید ہے یاد رکھیے توحید سے بڑی کوئی سچائی نہیں ہے شرک سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے لہذا سچائی جو سب سے بڑی ہے توححد ہے اللہ اس کے نبی پر ایمان ہے توحید پر قائم رہنا شرک سو آپ دور رہنا ہے. اللہ اور ہے اور A'll اللہ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن ہا دی اسادقین آج کا دن وہ دن ہے جس دن ان کی سچائی لوگوں کو کام آئے گی لہم جناتی انتہا ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی فالدین افیح عبدا اس کے اندر لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے رضی اللہ عنہ عنہ اللہ, سے راضی ہو گیا لوگ اللہ سے راضی ہو گیا وہ لوگ اللہ سے راضی ہوگے ذالق الفظ العدیم یہی سب سے بڑی کامیابی جو سچ بولتا ہے سچ کے ساتھ رہتا ہے سچائی قبول کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے اور ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ فرماتے ہیں الجنہ تم میرے لیے چھے چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہارے لیے چھ چیزوں جنت کی ضمانت دیتا ہوں اس دکھ ادا حدس تم جب بات کرو سچ بولو وہ اوف ادا اور جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرو وہ ادو ادا اتمن تم اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو وہ فدو اپنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو وہ غذو اپنی نگاہوں کو پس رکھو وہ کف اور اپنے ہاتھوں کو روک کر کے رکھو کسی پر ظلم نہ کرو یہ سعید الجامع کی حدیث آپ نے فرمایا مجھ سے ان چھ چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی دیتا انہی میں سے ایک بات کیا فرمایا جب تم بات کرو سچ بولو کیونکہ ہمارا دین سچا ہے ہمارے بھی سچے ایک مومن سچا ہوتا ہے لہذا دین ہمیں سچائی اور سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے لہذا انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے سچائی انسان کو نیکی کتاب لے جاتی ہے اللہ کے سمات علیہ فاً صدق البر و ان البردی الجن سچ بولو کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کتاب لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے وہ عما یدار اللہ صدیقہ ہیں کہ انسان برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے صدیق ہی ہے سچا انسان ہے ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی جزا اور بدلہ اللہ اربان انسان کو جنت کی شکل میں دیتا ہے لہذا ہمیں ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ والوں کا ساتھ دینا چاہیے جو سچ بولتا ہے معاشرے میں اس کی عزت ہوتی ہے اس کی تقریب کی جاتی ہے اس کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے جو انسان جھور بولتا ہے معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں رہتا اس کی کوئی عزت نہیں رہتی اور کوئی اس کی قدر نہیں کرتا اس لیے ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے اور سچ میں انسان کے لیے اطمینان اور سکون ہے اللہ کے سرکتی سے جس کے بارے میں تمہیں شک ہو جائے اس کو چھوڑ دو اور جس کے بارے میں شک نہ ہو اس پر عمل کرو فاً صدقہ تمانینا ریبا آفرماتے کہ ان کی سچائی کیا ہے تمام اطمینان ہے سچائی میں اطمینان ہے دل کو اطمینان ملتا ہے انسان کو بھی اطمینان ملتا ہے کہ ہم نے سچ بول دیا نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ شاء ہمارے خیر و بھلائی ہوگی اور جو جھوٹ بولتا ہے انسان جھوٹ کے اندر کیا ہوتا ہے انسان کو شک اور بے چینی ہوتی ہے دل لگا رہتا ہم نے جھوٹ بول دیا کہیں جھوٹ کا پول کھل نہ جائے کہیں لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ میں نے جھوٹ بول دیا ہے میں نے پیپر غلط بنا لیا ہمارا اقامہ ہے جو میں نے کیا اقامہ نہیں ہمارا اوریجنل ایک ہے ہم نے دو نمبر کے کام بنا رکھا ہے کہیں مشین پر رکھے گا کہیں معلوم نہ پڑ جائے انسان ہمیشہ کیا رہتا ہے اس کے دل کے اندر پیشہ ہی نہیں رہتی ہے کبھی اس کو سکون نہیں رہتا ہے پیپر غلط بتاتا بناتا انسان مارک انسان غلط بنا لیتا ہے سرٹیفکیٹ انسان غلط بنا لیتا ہے سارٹیفکٹ کی ضرورت ہے اس منصب کے لیے جھوٹا سارٹیفکیٹ بنا کر کے جھوٹی جو ہے سند بنا کر کے انسان لے کر کے ہے اور کام کرنا شروع کر دیتا ہمیشہ انسان کو بے چاہی رہتی شک رہتا ہے شک صبح مہنگا رہتا ہے کب تفتیش ہوگی کب چیکنگ اور تحقیق ہوگی پتہ چل جائے گا اور مجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا ہمیشہ انسان بے چین رہتا ہے اس لیے جھوٹ کے اندر کیا ہے شک اور شبہ اور بے چینی ہے اس لیے ہمیشہ انسان کو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے صدقی کے اندر سچائی کے اندر خیر ہے فلوس اللہ خیر اللہم. اللہ اللہ کہ اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولتے تو اللہ تو ان کے لیے خیر ہوگا ان کے لیے بھلائی ہوگی <سلام> اور جو سچائی میرے بھائیوں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں ایک قسم تو ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ انسان سچا ہو جب وہ عمل کرے خالص اللہ کے لیے کرے اس میں ریا اور شہرت اور نمود نہ ہو ریاکاری یہ اللہ تعالی کے سچائی کے ساتھ یہ بدہدی ہے یہ اس انسان جب عمل کرے تو اس کے اندر ریا نہ ہو اس طریقے سے انسان اللہ پر ایمان رکھے یہ بھی اللہ تعالی کے ساتھ سچائی ہے کہ انسان اللہ تعالی کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرے اس کے ایمان کے اندر نفاق نہ ہو اس کے ایمان میں کمی نہ ہو ایمان میں شک اور شبہ والی کوئی بات نہ ہو پختہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے اللہ عربام کی ذات پر یہ اللہ ابامن کے ساتھ سچائی اور یہی سچائی توحید ہے یہی سب سے بڑی سچائی ہے یہی سچائی انسان کو جنت تک لے جانے والی ہے یہی سچائی انسان کو جہنم سے بچانے والی اگر آپ لوگوں کے ساتھ سب کے ساتھ سچ بولے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جھوٹ بولے اللہ پر آپ کا ایمان نہ ہو ایمان میں نفا ہو کمی اور خلل ہو اعمال کے اندر ریاکاری ہو دکھاوا ہو کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کیا ہوئی عمل قبول ہوتا ہے جس عمل کے اندر انسان مخلص ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے کرتا ہے نمبر دو نبی کے ساتھ سچائی اور نبی کے ساتھ سچائی ہے کہ آپ کا عمل سنت رسول کے معافی ہونا چاہیے آپ ہمارے امام ہیں آپ ہمارے پیشوا اور رہبر ہیں جیسے امام نبی نے جو عبادت کی ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کرنا ہے یہ نہیں کہ بات کے اندر ہم بجات لے آئیں خرافات لے آئے ہمارے لئی سال ہی امرون جو ہماری شریعت ہمارے حکم سے ہٹ کر کے ہو اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا وہ بدات ہے وہ. وہ خرافات ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا نبی کے ساتھ سچائی یہ ہے کہ انسان نبی کی سنتوں کی پیروی کرے انسان نبی کی سنتوں پر عمل پیرا ہو بدات اور خرافات سے انسان دور رہے اور ایسے عمل سے دور ہے جو نبی کی تعلیمات اور نبی کے عمل کے خلاف ہو یہ نبی کے ساتھ سچائی یہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ سچائی ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کے ساتھ سچ بولے اچھا معاملہ کرے جھوٹ نہ بولے کیونکہ بولنا یہ منافی اتنی پہچان ہوتی ہے اپنے نبس کے ساتھ انسان سچا اپے نبس کے ساتھ انسان سچا اپنے آپ کو دھوکا نہ دے ہم کہ بہت زیادہ نیک ہے بہت پرہزگار ہیں اپنی خامیوں اور گناوں کی طرف ہماری نظر نہ ہو ہم کتنا گنا کرتے نہ دیکھیں کہیں بات ہو اپنے آپ کو نیک ثابت کریں بہت زیادہ سچا اور بہت زیادہ بہتر ثابت کریں یہ اپنے آپ کو دھوکا دینا اللہ کو دھوکا دینا کوئی اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا آپ کتنے نیک اللہ رب بلابن کو معلوم ہے کچھ कु, कु, لوگ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں نیک نہیں ہوتے حقیقت میں سچے نہیں ہوتے لیکن لوگوں کے سامنے اپنی سچائی کے پرچار کرتے اپنی نیکی کا پرچار کر دھوکا دیتے لوگوں کو بتاتے ہیں, میں بہت نیک ہوں میں بہت سچا ہوں لوگوں کو لیکن ان کی خلبت دیکھیں گے ان کے اندر کی زندگی دیکھیں گے دین سے دور آپ کو نظر آئے گی تو انسان اپنے نفس کے ساتھ سچا ہو اپنے دل کے ساتھ انسان سچا ہو کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں کتنی نیک کیا میرے اندر میں کتنا گناہ کرتا ہوں اپنے آپ کو نیک مان لینے سے آپ نیک نہیں بن جاؤ گے نیک وہ ہوگا جو لا کی نظر میں نیک ہوگا جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق نیک ہوگا وہ انسان نیک ہوگا میرے بھائیوں اسی لیے اور ایسے ہی ہر سنی سنائی بات کو انسان کو لوگوں کے درمیان پھیلانا بھی نہیں چاہیے کفاب المرے کذبن اي محدث ما سمع ہر سنی ہوئی بات کو لوگوں کے درمیان پھیلانا انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ سچائی یہ ہے کہ انسان ہر سنی ہوئی بات لوگوں کے سامنے نہ پھیلائے۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں بہت رائج ہے کوئی بات آتی فوراً لوگوں کو بیان کرنے لگا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم تحقیق نہیں کرتے لوگوں سے نہیں پوچھتے کہاں تک اس کے اندر سچائی پتہ چلتا ہے کہ جھوٹی خبر ہے وہ مکمل جھوٹ ہے وہ اس طریقے سے انسان پہلے تحقیق ہر سنی سنائی بات کو کے سامنے نہ پھیلائے بلکہ اس کی تحقیق لے اور تاقی کرنے کے بعد دیکھے کہ اس کے پھیلانے میں فائدہ کہ نہیں فائدہ ہے اگر فائدہ تو پھیلا انسان اگر فائدہ نہیں اس کو انسان نہ پھیلائے اس کو انسان دبا دے گندگی ہے وہ گندگی جتنا پھیلاؤ اتنی بدبو آئے گی لیکن گندگی پر مٹی ڈال دو گے اس کی بدبو ختم ہو جائے گی اس لیے گندگی کو انسان کو نہیں پھیلانا چاہیے گندگی کو انسان کو چھپا دینا چاہیے ہمارے یہاں الٹا ہوتا ہے ہم نیکیاں نہیں پھیلاتے گندگیاں پھیلاتے بدات پھیلاتے خرافات پھیلتے افواہیں پھیلاتے جھوٹ پھیلاتے دیکھو ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا حالانکہ سب جھوٹ رہتا ہے آپ تحقیق کرو گے سب جھوٹ رہتا ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہتا اس لیے انسان ہر سنی سنائی بات لوگوں کے سامنے بیان نہ کرے لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی اچھا انسان کرے جب معاملہ اچھا کریں گے کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے کوئی آپ سے مشورہ طلب کر اچھا مشورہ دے سچ بولے جھوٹ نہ کوئی شادی کا مسئلہ ہے آپ سچ بتا دیں یہ خامی ہے بولیں مولما سازی نہ کریں اس کے اور بیماری کو اور اس کے کو نہ چھپائے ہمارے یہی ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے میری بہن میری بیٹی میرے خاندان کا مسئلہ ہے اس کے اندر بہت سارے آئے ہیں ہم چھپا دیتے یا کسی سے مشورہ لیتے ہمارے خاندان کے لوگ ہمارے رشتے دار ناراض ہو جائیں گے بتانا چاہیے المشار اللہ کے اصل جو جس سے مشورہ لے جاتا ہے وہ دار ہوتا وہ جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہے جو سچائی انسان کو بتا دینا چاہیے کیونکہ وہ چیز کھل کر کے رہے گی بعد میں واضح ہو کر کے رہے گی آپ خود روسوا ہو جائیں گے ذلیل ہو جائیں گے کہ آپ نے حق کو چھپا لیا سچ بات آپ نے نہیں بتائی اتنے ویوب تھے اس کے اندر اتنی خامیاں تھیں چاہے شادی کا معاملہ ہو تجارت کا معاملہ ہو لین دین کا معاملہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو انسان کو سچ بولنا چاہیے اور حقیقت انسان کو لوگوں کے سامنے بتا دینا چاہیے اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ ابامین ہمیں سچ بولنے کی توفیق نہ اللہ ہمیں سچائی قبول کرنے کی توفیق دے سچ والوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے سچ پر اللہ تعالیٰ ہم کو قائم رکھے توحید اور سنت پر اللہ تعالیٰ ہم کو قائم رکھے جھوٹ سے خرافات سے دھوکہ دینے سے ان تمام چیزوں سے اللہ ابامین ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ فرقی فانیا کم مل آیا تو ذکر حکیم ان نا جواد القیم ملکمبر اور روف